احمده و نصلی و نسلم على رسوله الکریم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم قال تعالى استغفروا ربکم انه کان غفارا وقال النبي صلی اللہ علیہ وسلم ان لكل مسلم في كل يوم وليله یعنی في رمضان دعوة مستجابه وقال النبي صلی اللہ علیہ وسلم لاترداوۃ الساء حتى تائیفتر صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسوله رسول النبی الکریم میرے محترم بھائیو دوستو دوستوں آپ حضرات کو معلوم ہے کہ رمضان مبارک اس مقدس مہینے کے رحمت والا عاشرہ مکمل ختم ہو چکا ہے اور گزر چکا ہے اور اب ہم مغفرت والے آشرے میں داخل ہو چکے ہیں اللہ کے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے وہ ہوا شاہر الرحمۃََََََََََََََََََََن و اوسط مغفرت و آخر و منار مِنَ اس رمضان مبارک کے مقدس مہینہ کا پہلا عشر رحمتوں سے بھرا ہوا ہے اس میں اللہ کی خاص رحمت نازل ہوتی ہے اور اس کے درمیانی عشرے کے اندر انسانوں کے مغفرت کر دی جاتی ہے جو اللہ سے مغفرت طلب کرتے ہیں انسانوں کے گناہ مٹا دیے جاتے ہیں جو اللہ سے بخشش مانگتے ہیں اور آخری عشرے کے اندر پھر اللہ تبارک و تعالی انسان کو جہنم کی آگ سے خلاصی عطا فرما دیتے ہیں اس کی تدبی کے دوران علماء لکھتے ہیں کہ پہلے عشرے کے اندر اللہ کی رحمتیں متوجہ ہوتی ہیں اور گناہ گاروں کے دل جو گناہوں کی وجہ سے سخت ہو چکے ہوتے ہیں نرم پڑ جاتے ہیں اور پھر جب وہ لگے رہتے ہیں اللہ کی رحمت متوجہ ہوتی ہے اور اس رحمت کی برکت سے قلوب نرم ہو جاتے ہیں انسان مفرت طلب کرتا رہتا ہے تو درمیانی معاشرے کے اندر اللہ کی رحمت کا دریا جوش میں آتا ہے اور انسان کے سارے گناہ مٹ جاتے ہیں اور پھر جب انسان کے سارے گناہ مٹ جاتے ہیں تو آخری عاشرے کے اندر اللہ تبارک و تعالی جہنم کے آگ سے خلاصی عطا فرما دیتے ہیں میرے محترم بھائیو رحمت کا عاشرہ تو گزر چکا ہے یقیناً اس میں ہم سے بہت ساری ہم سے اس میں کوتاہیہ ہو چکی ہے سستی اور غفلت رہ چکی ہے اور جس طرح اعمال کا حق اللہ کی رحمتیں سمیٹنے کا حق تا اور جن اعمال سے اللہ کی انسان اللہ کی رحمت کا مستحق بن جاتا ہے ہم وہ اعمال اللہ کے حضور میں ہرگز نہیں پیش کر سکے اللہ تبارک و تعالی سے دعا کرتے ہیں کہ وہ اپنی فضل سے ان رحمتوں کا ہمیں مستحق بنا دے اور ان بزرگان دین اور ان مقربین جن کے اعمال کی برکت سے اللہ کی رحمتیں اترتی ہے اس میں ہمیں بھی حصہ عطا فرمائے بہرحال میرے معزز سامعین کرام مغفرت کے اس عشرے کو اس کی ہمیں قدردانی کرنی چاہیے اور اس کے اندر زیادہ سے زیادہ اپنے گناہوں پر توبہ کرنی چاہیے ندامت کے ساتھ آنسو بہانے چاہیے اس مہینے کے اندر بھی اگر کوئی آدمی اپنی مغفرت نہ کر سکے تو یہ بات اچھی طرح ذہن میں رکھ لیں کہ فرشتوں میں سب سے مقرب فرشتہ امین آتے ہیں اور بدعا کرتے ہیں اور تمام انبیاء کے اندر سب سے مقرب نبی اس کے اوپر آمین کہتے ہیں دعا کرتے ہیں کہ یا اللہ جس کی زندگی میں رمضان آ جائے مغفرت کا یہ عشرہ آ جائے اور وہ آدمی پھر بھی اپنے آپ کو اللہ سے نہ بخشوا سکے اپنی مغفرت نہ کروا لے اس آدمی کو یا اللہ تو ہلاک کر دے اللہ کے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اس پر آمین کہتے ہیں آپ خود اندازہ اس بات کا لگائیے کہ فرشتوں میں سب سے مقرب فرشتہ بدعا کرے انبیاء میں سب سے مقرب نبی اس پر آمین کہے اس دعا اور بدعا کی مقبولیت میں اور اس کے قبول ہونے میں کیا شک رہ سکتا ہے اس لیے میرے دوستو مغفرت کے اس عاشرے کی قدر دانی کرنی چاہیے اللہ تبارک و تعالی کا بہت بڑا احسان ہے اور بہت بڑی نعمت ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے توبہ کی نعمت سے نوازا ہے اگر اللہ کا قانون یہ ہوتا کہ جو بھی انسان گناہ کرے گا اس کے گناہ کو لکھ دیا جائے گا اور وہ گناہ کبھی نہیں مٹ سکے گا اور قیامت کے دن اس کا ووال اس پر ہوگا تو بتائیے کہ ہم کتنے مشکلات کے اندر پڑ جاتے ہیں لیکن اللہ کے احسان عظیم ہے کہ انسان گناہ کر لے اور اتنے گناہ کر لے کہ روایت میں آتا ہے کہ زمین و آسمان کے خلا اس کے گناہوں سے بر جائے اور مشق اور مغرب تک اس کے گناہوں کی حدود پھیل جائے پھر ندامت کے ساتھ ایک آنسو بہالے اور حدیث میں آتا ہے کہ آنسو نہیں بہتا تو آؤ رونے جیسی شکل بنا لے تباہ کو رونے جیسی شکل بھی بنا لے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے سارے گناہ حکم مٹا دیتے ہیں اور اللہ فرماتے مجھے کوئی پروابی بھی نہیں ہے اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید میں شاد فرماتے ہیں اس ربکم و کان غفارا تم اللہ تبار کو تعالیٰ اپنے گناہوں کی بخشش طلب کرو جب تم طلب کرو گے اللہ کو سامنے رکھ کر دعا کے اندر نیت کا استحزار اور حضور قل کے ساتھ اللہ سے اپنے گناہوں کی بخشش بخش کرواؤ گے ان نہ ہو غفارا تو تم اللہ کو غفار پاؤ گے اللہ کو اپنے گناہوں کو معاف کرنے والا پاؤ گے یہ بات ذہن میں رکھے علماء کرام فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک کو تعالی نے اس آیت مبارکہ کے اندر دو باتیں ارشاد فرمائی نمبر ایک استغفروا ربکم دوسرا ان کان کا استغفروا ربکم کا مطلب یہ ہے کہ تم اپنے رب سے مفرت طلب کرو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ انسان سے گناہ ضرور ہوں گے اس لیے تو استغفروا ربکم فرمایا اگر انسان گناہوں کا پتلا نہ ہوتا انسان سے گنا نہ ہوتے تو اللہ تبارک و تعالی اس کو استغفار کا حکم بھی نہ فرماتے دوسری بات یہ کہ ان نحو کا انسان جب اللہ سے اپنے گناہوں پر مفرت طلب کرے گا گناہوں کی بخش طلب کرے گا ان نہ غفارا تو اللہ اس کو معاف بھی ضرور فرمائیں گے اللہ اس کی مغفرت بھی ضرور فرمائیں گے اللہ اس کے گناہوں کو ضرور بخشیں گے گناہوں کو ضرور معاف فرمائیں گے اس لیے ان ن غفارا کا فرمایا اگر اللہ نے انسان کے گناہ نہ معاف کرنے ہوتے اس کے توبہ قبول نہ کرنے ہوتی تو اللہ ان ن حو نہ فرماتے تو انسان سے گناہ ہوں گے اور پھر جب توبہ وہ توبہ کرے گا اللہ سے مغفرت طلب کرے گا تو ان کان کا اللہ اس کو معاف فرما دیں گے ایک حدیث میں آتا ہے کہ ہر بنی عدم گناہگار گار ہے لیکن بہترین گناہگار وہ ہے جو گناہ کرنے کے بعد اللہ سے مغفرت طلب کرے اللہ سے معافی طلب کرے اس لیے میرے محترم بھائیو یہ رمضان مبارک کا جو مہینہ ہے اس کے اندر بہترین خصی طور پر اللہ کی رحمت متوجہ ہوتی ہے انسان کی دعائیں قبول ہوتی ہے اللہ کے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم خود اشاد فرماتے ہیں صحابہ کرام فرماتے ہیں کہ جب رمضان کا مہینہ آیا تو آپ السلۃ السلام نے خطاب فرمایا فرمایا کمرضانو شاہ ربرا قطن یکشاہ کم اللہ حفیح فعین ضی الرحمٰ اور یحق القطاع کہ رمضان کا مہینہ جب آتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی روزہ داروں کو اپنی رحمت سے ڈھانپ لیتے ہیں ہر طرف سے اللہ کی رحمت نازل ہوتی ہے اور پھر انسان کے گناہ مٹا دیے جاتے ہیں اور اس کی دعائیں ہوتی ہے اس لیے میرے محترم بھائیو مغفرت کے معاشرے کے اندر دو باتوں کا سب سے زیادہ کرنا چاہیے پہلی بات تو کثرت سے اپنے گناہوں پر رونا اپنے گناہوں کو سامنے رکھ کر اللہ سے مانگنا کہ اے اللہ ہمارے ظاہر کے باطن کے اور ہمارے دن کے اور رات کے چھوٹے بڑے اور قسطن یا بلا قسطن کی ہوئے گناہ یا اللہ ہمارے خیالات افکار اعمال آزا و جواہرے کے سوچ و فکر کے یا اللہ اگلے پچھلے نئے پرانے چھوٹے بڑے اے اللہ ہمارے سارے گناہوں کو معاف فرما دے ابو سعید خودی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ہر رمضان کے اس عشرے کی رات میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے فرشتے منادی کرتے ہیں <تصفح> کوئی خیر کو طلب کرنے والا کہ اللہ اس کو خیر عطا فرما دے کوئی ہے مغفرت طلب کرنے والا کہ اللہ اس کی مغفرت کر دے گناہوں کو کوئی ہے توبہ کرنے والا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے توبہ کو قبول کر لے تو میرے محترم بھائی اور کے کے اندر سب سے زیادہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے رونا گڑ گیل اپنے گناہوں پر ندامت کا اظہار کرنا آنسو بہانا اللہ سے مغفرت طلب کرنا ہے اور اللہ تبارک و تعالی اس کے اندر دعاؤں کو قبول فرماتے ہیں گناہوں کو مٹا دیتے ہیں اور دوسری بات اس مغفرت کے عشرے کے اندر زیادہ سے زیادہ جس چیز کا اہتمام کرنا ہے وہ کثرت سے دعائیں مانگنا ہے اللہ سے زیادہ مانگنا ہے اللہ تبارک و تعالی کا وعدہ ہے کہ وہ روزہ دار کی دعا کو قبول فرماتے ہیں پھر فرمایا ایک روایت کے اندر آتا ہے کہ رمضان کے دن اور رات کے اندر دار کی ایک دعا ضرور قبول ہوتی ہے اور ایک روایت میں آتا ہے کہ اس رمضان کے مہینے کے اندر اللہ تبارک و تعالی کے عرش کے اٹھانے والے جو فرشتے ہیں حامل عرش اللہ ان کو حکم فرماتے ہیں کہ اپنی ساری عبادات ترک کر دو اور روزہ داروں کی دعاؤں پر امین کہہ دو اور ایک روایت میں آتا ہے کہ جس کی دعا پر فرشتہ امین کہہ دے اور اس کے آمین فرشتے کی اس کی دعا و فرشتے کے امین ایک ساتھ ہو جائے اللہ تبارک و تعالی اس کے اگلے پچھلے سارے گناہوں کو مٹا دیتے ہیں اس لیے میرے محترم بھائیو دعاؤں کا بھرپور اہتمام کریں اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں استجب تم مجھ سے مانگو میں تمہاری دعا کو قبول کروں گا صرف اتنی بات بھی سامنے رکھے کہ اللہ نے خود فرمایا تم مانگو میں قبول کروں گا یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ہم مانگے اور اللہ قبول نہ کرے ہم اللہ سے کچھلے اور اللہ عطا نہ کرے ہمارے مانگنے کے اندر کمی ہو سکتی ہے ہمارے مانگنے کے اندر سستی ہو سکتی ہے ہمارا مانگنا آداب و شرائط کے خلاف ہو سکتا ہے اللہ اپنے وعدے کے اندر سچے ہیں ان اللہ علیہ فلمیاد اللہ ضرور عطا فرمائیں گے بشرط کہ ہماری دعا و دعا ہو شرائط دعا اس کو سامنے رکھنا چاہیے اور اس کے اندر سب سے بنیادی چیز اخلاص ہے اللہ سے مانگے اخلاص کے ساتھ پھر دل کو بھی حاضر رکھے کہیں ایسا نہ ہو کہ مانگ تو اللہ سے رہو اور ہمارا دل کہیں اور ہو روایت میں آتا ہے کہ غافل دل والے کی دعا اللہ قبول نہیں فرماتے اسی طرح اللہ سے جو مانگ جو مانگا جا رہا ہو اس کے ملنے پر جلدی نہیں کرنی چاہیے خیال میں فوراً مل جائے اللہ حکمت وارے ہیں بعض دفعہ جلدی دے دیتے ہیں بعض دفعہ جو ہے اللہ تبارک کو تعالیٰ وہ چیز دیتے ہیں لیکن اس سے پہلے انسان کو ایک تربیت کے مرحلے سے گزارتے ہیں جب انسان اس کا احل ہو جاتا ہے پھر اللہ تبارک سے اب اس کو سنبھالنے کا اہل بن گیا اگر نادانی کی عمر میں اس کو پیسے حوالے کر دے تو یہ عیاش بن جاتا آوارا بن جاتا اس کی تربیت خراب ہو جاتی تو اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ سے مانگو اللہ ضرور آتا فرما دیتے ہیں حکمت کے مطابق وہ چیز جو انسان کے حق میں بہتر نہ ہو پھر بس اوقات اللہ تبارک و تعالی اس کے متبادل عطا فرما دیتے ہیں مثال کے طور پر انسان نے اللہ تبارک و تعالی سے ایک چیز مانگی اللہ کے علم اور حکمت میں وہ چیز انسان کے حق میں بہتر نہیں تھی انجام کے اعتبار سے تو اللہ اس دعا کو اپنے پاس رکھتے ہیں اور اس کو وہ چیز آتا فرما دیتے ہیں اس کے بدلے میں جو اس کے حق میں بہتر ہو اگر وہ دعا اس دنیا کے اندر قبول نہ ہو تو اللہ تبارک و تعالیٰ انسان کی دعا کو ذخیرہ کر لیتے اپنے پاس روایت میں آتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت کے دن انسان کو فرمائیں گے میں نے آپ کے لیے یہ رکھا ہے آپ کے لیے یہ رکھا ہے آپ یہ لے لے آپ یہ لے لے انسان کہے گیا اللہ میں نے تو ایسے کوئی اعمال نہیں کیے یہ کس چیز کا سلا ہے تو اللہ تبارک کو تعالیٰ اشاد فرمائیں گے کہ دنیا کے اندر آپ نے بہت ساری دعائیں ایسی مانگی تھیں جو میں نے دنیا کے اندر تو قبول نہیں کی اس کو ذخیرہ کر کے اپنے پاس یہاں کے لیے رکھا اب اس کا بدلہ سلا آپ کو دیتا ہوں انسان جب یہ دیکھے گا تو تمنا کرے گا کہ کاش دنیا کے اندر میری کوئی بھی دعا قبول نہ ہوتی اور میں جتنی دعائیں مانگ چکا ہوں سب کے سب آخرت کے لیے ذخیرہ کر دی جاتی اس لیے میرے محترم بھائی ہوا مانگنے کے اندر سستی نہ اللہ تبارک کو تالا مانگنے سے خوش ہوتے ہیں نہ مانگنے والوں سے ناراض ہوتے ہیں ایسے سخیوں کے بادشاہ ہیں اور ایسے عطا کرنے والے ہیں کہ وہ اس سے جو مانگے تو خوش ہے اور جو نہ مانگے اس سے ناراض ہو جاتے ہیں اس لیے لمبی لمبی دعائیں مانگنے کے معمول بنائیے زیادہ سے زیادہ مانگے اللہ سے اس کے شان کے مطابق مانگے اللہ سے اس کی فضل و رحمت کے مطابق مانگے تو اس مغفرت کے عاشرے کی قدردانی کرنی چاہیے کہیں ایسا نہ ہو سستی اور غفلت کے اندر یہ عاشرہ بھی ہم سے گزر جائے اس لیے گناہوں کی زیادہ سے زیادہ تعبہ استغفار کرنا چاہیے کہ اللہ اس کے اندر گناہوں کو مٹا دیتے ہیں اور زیادہ سے زیادہ دعاؤں کا اہتمام کرنا چاہیے سب سے اپنی دعائیں مانگے اس کے بعد اپنے والدین کے لیے پوری امت مسلمہ کے لیے اور بالخصوص مجاہدین کے لیے جو اس فتنے کے دور میں مادیت پرستی کے اس دور کے اندر اور زندگی کی پوجا چاٹی کے اس دور کے اندر اپنی جوانی کو زندگی کو داؤ پر لگا چکے ہیں اللہ کے دین کے لیے امت کے مستقبل کے لیے مظلوم امت کے انتقام کے لیے مجاہدین کو بھی اپنی دعاؤں کے اندر نہ بھولیے اللہ تبارک و تعالی ہمیں مغفرت کی اس عاجتی کی کی توفیق عطا فرمائے واخر دعوانا ان الحمدللہ رب